ولادت سے قبل کے واقعات پھر آپ کی ولادت پاک پھر آپ کا دور رضاج پھر دور شباب تعمیر کعبہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نبوت اور بے سے قبل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 اور اس وقت ابھی طالب جو ہیں وہ بھی بکے کے سردار تھے اور وہ سائے میں تھے تو ابی جہل نے جس کا نام امرح شام تھا اور کنیت وہ اب الحکم کہلاتا تھا لیکن اس کی اناد سے اس کی تعصب سے اس کی مخالفت سے حق کو ٹھکرانے سے باطل کو اپنانے سے اس کی بنیت جو ہے پھر ابھی جہل پڑ گئی تو وہ سارے وفد کو لے کے ابھی طالب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ابھی طالب آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور سردار ہیں اور قریش مکہ سے آپ کا بہت بڑا تعلق ہے اور خاندان بنو حاشم سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے لیکن آپ کے بھتیجے سیدنا نب رحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ کر دیا ہے ہم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 تھوڑی سی رواداری کرو چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا چھوٹی موٹی چیزیں تمہارے مالک کو تو پتا بھی نہیں چلے میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے مالک پوچھے گا ابھی گاڑی کہاں میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی اتنا تو تم روادار بنو یار یہ کیا رواداری ہوئی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 تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کیا لگا کہ عزت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے اگر اتنی دیکھیے آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں منسٹر بھی ہیں اس میں اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں مذہبی لوگ بھی ہیں اگر اور بھی تو کھڑے رہے اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع قلب ہونا چاہیے میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات میں اگر وسعت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 ع کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دے نا بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو پر میں بالکل صبر کرو حضرت بلاد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ اپنے خلف کیا کرتا اللہ معاف کرے این شدید گرمی میں جب این پتھر جل رہے ہوتے آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتا مکہ کی گرمی تو ضرور مسل ہے قبل کیسے گرمی تھی علماء نے تو مکہ کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں مکہ تم سکل سکل فلاح اور ملا علی کاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سنوارے خچر پہ سنوارے گدا پہ سنوارے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 اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے آحدن احدن احد اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے اور جب ہوش آتی پھر وہی نارا احدن احدن حتیہ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں ان نے کہا کہ بھائی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احدن احدن عہد کا نعرہ لگاتے تھے تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو چونکہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ کفر سے بیزاری کا اعلان کرو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 آج تو مجھے تسلی ہو گئی اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر ان کی طاقت جواب دے چکی ہے। ان کی قوتیں جواب دے چکی اور جا کے آپ کہہ دیں سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے لیکن میں کبھی آحت کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا اسی عالم میں سیدنا نا آبی بکرضی اللہ تعالیٰ نے گزرے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 اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا زمین ہی دا برآمد زمین چیخنے لگ گئی اس نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو اور آ کے سجدے کر کر سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے ہیں. ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی ارادہ کرنا چاہتے ہو کیوں خراب کر دی جو سجا ہے تو مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سدے کر کے اس سے تو پہتر کے سجا اس لیے مجھے تو بہرحال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 کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے یہ داشن گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے خباب کو تڑپایا جائے سمیا کو تڑپایا جائے زریلا کو تڑپایا جائے نہ کو تڑپایا جائے امار اور یاسر کو تڑپایا جائے خباب العرد کو تڑپایا جائے حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں سبر کیا صرف سبر, سبر.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 پر میرا فراون جو ہے علیہ السلام کے فراؤن سے بھی زیادہ سخت ہے بابا نے پوچھا حضور کیسے پر علیہ اسلام کا فراؤن جو مقابلے پہ تھا جس نے دعوئی خدا ہی کیا تھا جو ان کو ملا کہتا تھا لیکن جب اس کو پانی کا ہوتا لگا تو کہنے لگا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 ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے اور رسے بھی سمیہ کے پاؤں میں باندھے گئے ایک اس پاؤں میں رسا باندھا گیا ہے کس پاؤں میں رسا باندھا یہ کبھی آپ کا کل سوچ سکتا ہے تہذیب کا یہ طریقہ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا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 لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد السول اللہ یہ اول شہید اسلام یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے جو اسلام کے رستے میں شہید ہے یعنی تہذیب کی کوئی حد ہے حضرت خباب ابد العرط رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائے اسلام کی بھی کوئی بات سن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 حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی حضرت امیر المومن عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا میں رو پڑا اور اللہ ہی مار تو خدا کی قسم ایسی پشت اسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی میں نے کہا خباب یہ کیا ہے اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام دیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے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 آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب کا ورنہ تو کعبے میں کون حاصل قریب آنے کے بعد کہنے لگے اللہ تد لنا یا رسول اللہ اللہ تسنصر لنا یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں اللہ سے تو دعا مانگے ہمارے دلی. اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ باغ ہماری نصرت فرمائے ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو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 ایک ایک دن میں انبیاء علیہ اس رات تسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ سمن نعوذ باللہ سمن نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتار کر آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ جنگِ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں پانچ پانچ سو دین والوں کو پھانسی دی گئی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 مکے سے لے کر سنا تک یعنی یمن کے شیار سنا تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ماسبہ اللہ کے یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین کو کا کہ اس عالم میں یہ تعذیب کا یہ عالم ہے جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربے آزمائے گئے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 اور سید ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی انی مہاجرا ربی جن نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا آدر کا گھر چھوڑا اور لوت علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان ابو حزیفہ حضرت عثمان تقریباً تیرہ صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت اور بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عزن مانگا کہ رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے مجھ سے یہ دل برداشت نہیں ہو سکتا اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خرید تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حمشے کے لیے روانہ ہو جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی وہاں پر احابیش حوبیش کہتے ہیں عام لوگ یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا آرانس ہوتا ہے ایک عام لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جمع تھے اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن تھی دیکھا کہ سیدنا نے بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں اونٹ اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا آیا اس نے کہا یا اکر آئی نا نیلا آئی نا تو کہاں جا رہے اب نے فرمایا کن نہیں وہ حاجر ہے حفشے کی طرف جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال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 یعنی بڑے فراق دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گیا وہ ٹھیک ہے کبھی مزا رہے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ رادی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتے سب لوگ خوش چوں نہ تو وہ حق نہیں کہتا کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ رادی نہیں ہو سکے تو مولوی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 وہ آئے مور صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں پندرہ سال ہو گئے ماشاءاللہ اور آج تک ہماری مدرسہ مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ان نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ پندرہ سال میں تو اپنے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنے تم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو وضو کی یہ فضیلت ہے نماز کی یہ فضیلت ہے روزے کی یہ فضیلت ہے اور مکیشری میں طواف کرو اتنا ثواب ہوتا ہے عمرہ کرو اتنا ثواب اس سے کون چڑھتا ہے وہ اس سے کون بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسم کو بدعات کو چھوڑو اب جھگڑا شروع ہو اے کیوں چھوڑوں جی آپ کہیں گے چھوڑو وہ کہے گا کیوں چھوڑوں میرا کہاپ کل کو خانی کرتا تھا میرا باپ اور شریف پہ جاتا تھا ہمارے گھروں میں باقاعد تھا گیارہویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے یہ کب کا وہاں بھی آ گیا مکہ سے اب بات شروع ہوگی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 اس مقام پر جب بات پہنچی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن چپ کر کے واپس آ گئے دل کو بات لگی کہنے لگے کہ بھائی یہ مسئلہ بہت مشکل ہو گیا ہے انا انہی میں چاہتا ہوں کہ اب اس قصے کو ختم کر دوں ان اکتل محمد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہی کر دیتا ہوں بات ہی ختم یہ کیا ہو روز روز بڑھائی ہے کوئی باہر جا رہا ہے کوئی عجت کر رہا ہے یہ کیا ہو ہے یہ تو پھر بات ختم نہیں ہوگی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 جب یہ لوگ سب ہڑ جائیں گے حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے تو اس تہذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا نا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے اسی طرح بھی, بھی سمیا کو حتیہ کے شہید کر دیا گیا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 اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے اللہ کے نبیوں کے مقابلے کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی, بھی ہے بلنا سے فیبا یا شکون بداہب ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ نہ یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ رب قبل اعلیٰ اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں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 یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر ہم آور نہ ہو حضور پر ہم حضور کو اطلاع تو دے سکے نا تو امر جوش میں آگیا کہتا ہے کیا کہہ رہے میری بہن عمر کی بہن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے انا صبا وہ بھی سابیہ بن گئی انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو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 تو کلکرالی تشفا سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے آواز آئی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن لالت سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر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 اور اس سے میں آ بیوی بی کو مارا اپنی بہن کو مارنا اور اس کے بعد شہید بہنوں آگے کے لیے آئے تو انہیں مارا اب عمر کا سامنے کا اور ٹھہرے آخر ہوتی. اتنا بڑا طاقتور آدمی اتنا بڑا جبارا جنگجو آدمی ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے شوہر اپنے بیوی بی کو بچاتا ہے عمر توم کو مار رہے ہیں اس کے بعد بیوی بی کا خون کھول اس نے کہا کہ یا عمر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 تو جب جناب انہوں نے کہا کہ حسل کر دیا قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ کوشکوئی اکشر ضلع من خل قلعہ تلغلا